عمرہ کا آسان طریقہ قدم بہ قدم روانگی و احرام گھر سے روانہ ہونے سے پہلے یا ایئرپورٹ پر پہنچ کر درج ذیل کام کرنے ہیں نمبر ایک احرام باندھنا اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کریں غسل کرنا فرض یا واجب نہیں احرام کی نیت بغیر غسل اور بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے مگر بلا عذر غسل اور وضو کے بغیر احرام کی نیت کرنا مکرو ہے بہتر یہ ہے کہ غسل اور وضو گھر میں کر لیں اور احرام کی چادریں پہن لیں اگر اس میں دشواری ہو تو غسل گھر میں کر لیں اور پھر ایئرپورٹ جا کر اگر وضو کی حاجت ہو تو وضو کر کے احرام کی چادریں پہن لیں جب بورڈنگ ہو جائے تو دو رکعت نماز ادا کریں پہلی رکعت میں صورت القافرون اور دوسری میں صورت الاخلاص پڑھیں یہ دو رکعت بھی سنت ہے فرض یا واجب نہیں اس نماز کے بغیر بھی احرام کی نیت ہو جاتی ہے مگر بلا عذر انہیں چھوڑنا مناسب نہیں نمبر دو احرام کے لیے دو رکعت ادا کرتے وقت سر پر احرام کی چادر ڈال لیں سلام پھیرتے ہی فوراً سر سے چادر ہٹا لیں اور عمرہ کی نیت کر لیں نیت کے الفاظ یہ ہیں اللہ عمنی ارید العمر فیسر حالی وط قبل منی یا <تصفح> اللہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا رہی ہوں اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھ سے قبول فرما لیجئے عربی الفاظ ضروری نہیں اردو یا اپنی کسی بھی زبان میں یہ الفاظ ادا کر دینا کافی ہے اس کے بعد طلبیہ پڑھیں مرد اونچی آواز سے اور عورتیں پست آواز میں اچھا ہے کہ تین بار ہو لبعک اللہ لبیک اللہ شریک الک البیک انََََََََََ الحمد ونِمت وَلک لا شری کلک احرام کی نیت کے ساتھ طلبیہ پڑھنا شرط ہے پھر تقبیر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و کبیر و نیت کرتے ہی احرام شروع ہو گیا اب طواف شروع ہونے تک تلبیہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ اور تکبیرات پڑھتے رہیں زبان کی حفاظت کریں اور احرام کی پابندیوں کا مکمل اہتمام کریں نمبر تین چونکہ امیکات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام شروع ہوتا ہے راستے میں آتی ہے اس لیے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے یا فورن بعد احرام کی نیت کر لیں اگر میقات سے بغیر احرام کے گزرے اور جدہ پہنچ گئے تو جرمانے میں دم دینا ہوگا نمبر چار عورت کا احرام مرد کے احرام کی طرح ہے یعنی احرام میں داخل ہونے کا جو طریقہ مرد کے لیے بیان ہوا بیاین ہی وہی طریقہ عورت کے لیے ہے بس فرق یہ ہے کہ عورت کو احرام کے لیے الگ سے کوئی چادریں وغیرہ نہیں پہننی ہوتی۔ بلکہ عورت اپنے معمول کے سیلے ہوئے کپڑوں میں ہی ملبوس رہے گی البتہ سر اور تمام اعضار ڈھانکے رکھے گی اور چہرے کو کپڑا نہ لگنے دے گی اور طریقہ مذکورہ کے مطابق بس عمرہ کی نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے سے احرام میں داخل ہو جائے گی اور احرام کی پابندیوں پر عمل کرنا اس پر لازم ہو جائے گا مثلاً چہرے پر کپڑا نہ لگائے کپڑا لٹکا کر پردہ کرے خوشبو استعمال کرنا جسم سے بال کاٹنا یا توڑنا ناخن کاٹنا وغیرہ یہ سب ممنوع ہو گئے نمبر پانچ اگر عورت پاکی کے ایام میں نہ ہو تو اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ نظافت اور صفائی کے لیے غسل کرے اور پھر جب بورڈنگ ہو جائے تو احرام کی نیت کر لے احرام ضروری ہے کیونکہ احرام کے بغیر میقات سے گزرنے سے دم واجب ہو جائے گا اگر مکہ معظمہ پہنچنے تک پاک نہ ہو تو پاک ہونے کا انتظار کرے جب تک پاک نہ ہو جائے مسجد حرام میں نہ جائے اور جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے عمرہ ادا کرے نمبر چھ عورتوں میں سر کے لیے جو ایک خاص کپڑا مشہور ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر احرام نہیں بنتا یہ غلط ہے شران اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ویسے اگر بالوں کی حفاظت کے لیے کوئی کپڑا باندھ لیا جائے تو مزائقہ نہیں لیکن اس کو احرام کا جزو سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بغیر احرام میں داخل نہیں ہو سکتی غلط ہے اگر عورت نے سر پر کپڑا باندھا ہوا ہو تو وضو کرتے وقت اس کو ہٹا کر مسا کرے نمبر سات مکہ مکرمہ میں ہوٹل پہنچ کر اطمینان سے سامان سنبھالیں آرام کی ضرورت ہو تو آرام کریں پھر اچھی طرح محل وقوع کو سمجھیں اور پھر حرم شریف روانہ ہوں